روح. میسج آیا تھا تین ہزار دو سو سینتیس تک ہمیں ریکارڈنگ مل گئی ہے آگے سے پڑھا دیجیے تو کیا ایسا, ہی, ایسا ہی ہے چلے ٹھیک ہے یہ باب و عشرت واحد یہاں سے ریکارڈنگ مل گئی جب شرا کے معاشرہ معاشرے سے یہاں پر سب کے معنی فَخَرَعَ عَنْ مَنْهِيَاتِ اللَّهِ رَبُّنَا لِيُصْفَمَ عَيْنُهُ إِنْ أُفْكِرَ أَخْثَى تَرَى نَجِيَ دُبَّا سَائٍ وَمَالِكُ لِوَاحِدَةٍ مِنْ الْحُقُوقِ فَلَتَصِلُ أَوْ وَالِ فَهِيَ تَقْتَلُ هَأَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ صَرَّى رَبَّنَا نہمین لائن پیش آؤ بن اور عورتوں کے ساتھ نہ کھولے سنا کیوں کہ یہ طرح کی گئی ہے یہ عورتیں کچرے کے ساتھ اور لام کے ساتھ یہ تو یہاں پر ٹیڑھی ہڈی مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ٹیڑھا پن مراحلہ میں بلا پیدا کی گئی ہے جیسے ان سے بل ہے آدھا ہو سب سے زیادہ پیڑا پن ہوتا ہے وہ تصلی کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے تصلی کے جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس میں پیڑا پن زیادہ ان جہاز کا توسیع تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے اس کو توڑ ڈالو گے اس کو یعنی عورت کو ایسی قلت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اس میں تو گویا کے ہر ایک فصل سے پیدا کی گئی ہے کیا مراد ہے کہ ہماری ماں جو سب سے پہلی عورت جو آدم علیہ صلاح و سلام کی سب سے, پسلی سے پیدا کی گئی تھی اور سب سے جو پسلی ہوتی ہے وہ اوپر والی ہوتی ہے لہٰذا کسی کی طاقت میں نہیں ہے تو تبدیل تبدیل ایک مرتبہ اس, توسو, اس توسو نیسا آیا اور دوسری مرتبہ اس کا لگ رہا لگایا دو مرتبہ آیا کہ جی یہ مبالغے کے لیے آیا امام اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بات والے فرمانا چاہتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے اچھا سلوک کیا جائے اگر ان میں کوئی کمی کوتا ہی ہو تو نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے سختی نہ کی جائے عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المراه خلقات من ضلع فان اضطرت تسقيم ذلك على فريقتين فاين استنتاء فاين استنتاء عادت تنتا الى ان ذهبت قيمها كثرتها وكسرها صداقها ا 3 تم اس کو توڑ ڈالو گے اور شاعر ہے قال رسول اللہ و لا مؤمن مرد جہاں پہ مرد, پہ مرد پہ مراد مومن کے مراد شوہر ہے مومین کن مراد بیوی بی ہے مسلمان شوہر کسی مسلمان بیوی لائف رقو اور پڑھ سکتے ہیں اور لائف رکھ بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس مانا ہوتا ہے رکھنا عداوت رکھنا دشمنی رکھنا تو مسلمان شوہر مسلمان بیوی بی سے بغض اگر شوہر کی نظر میں منها اس بی بی کی کوئی عادت ایسی ہے انہا فلو پن عادت پھول جیسے عادت کو تو کوئی عادت اس بیوی بی کی ایسی ہے جو اس شوہر کو نا پسندیدہ ہے اس شوہر کو پسند ہوگی معلوم ہوا کہ انسان کے اندر عیوب ہوتے ہیں چاہے شوہر, شوہر کے اندر بھی ہو بی بی ہو بی بی کے اندر بھی عیوب ہوتے ہیں زیادہ ایک شاید کو دیکھ کر سارا پہاڑ گرا دیا جائے ایسا کرنا چاہیے ایک اگر خامی ہے تو دوسرے اچھی عادات اچھے اخلاق بھی ہوں گے اس کے اندر اس کی طرف دیکھا جائے دی؟ <تصفح> <تصفح> <تصفح> لم تب صلی اللہ علیہ کے خیال ہے کہ اگر برین نہ ہوتے ہوتا ہے گوش کا بدگودار ہونا گوشت کا سڑ جانا اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سڑتا یعنی بنی اسرائیل کو سزا دی گئی جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی وہ اس طرح کہ انہوں نے جو من و سلوا ان پر اترتا تھا وہ ذخیرہ اندوزی شروع کی حالانک اللہ نے منع کیا تھا ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی اس سے پہلے گوشت نہیں سکتا تھا تو ان کے ذخیرہ کرنے کی وجہ سے وہ اگر ہوا نہ ہوتی کوئی عورت اپنے شوہر سے ضیانت نہ سلام کی مخالفت کر کے اس کے ساتھ خیانت نہ نہ کرتی اور یہ خیانت عورت کے جیسا آپ نے حدیث میں پڑھا ٹیڑھے پن کی وجہ سے تھی حضرت خیانت میں کرتی آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی عورت ایسے کے پر نہیں اور بعض رات کہتے کہ کی خیانت یہ تھی کہ انہوں نے آدم علیہ السلام سے پہلے درست میں سے کھا لیا علیہ السلام ان کو اور بات ہیں کہ قلت یہ تھی کہ آدم علیہ سلام نے ان کو درخت کاٹنے کے لیے بھیجا تھا اور دو کوشے کاٹے ایک آدم علیہ السلام کو دیا اور دوسرا چھپا لیا رسلام اللہ لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها في آخر يومه ثم وعظهم في زحكهم من الظرك فقال لما يزحف أحدكم مما يفعد حسنا النبي صلى الله عليه وسلم تستحبه عبد الله بن زمع یہ روایت کرتے ہیں صحابہ سے اور یہ روایت کرتے ہیں اور یہ بھی ٹھیک ہے زما یہ بھی ٹھیک لیکن فطیف جو ہے اکثر فخر کے سکون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے السلام علیکم و اللہ باقی ان شاء علیکم